کو پیغام ہے میرا ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا, دین تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا چائنا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے بھی گغالات آزاد ہی رہنا سپاہی ہو تمہیں مرد کلم شبیر کے نوکر ہو نہیں بات یہ کم کر زہرات کی دعا کا تم ہی لو چمر گو کردار و عمل سے تمہیں بننا ہے ابو زر حق والے ہو تم کے مددگار ہی رہنا سدا اب بھی یہی کرب بلا سے بازار شام و دربار جفا سے کیا اب بھی زمانہ یہ حقیقت لگ جانا اسلام جو زندہ فقط آل ابا سے یہ سچ ہے اسی سچ کے طرف بھاگ ہی رہنا ہم ضروری حق سچ کا سنانا ہمیں پیغام ہم ضروری جس جس جگہ یدید اٹھائے گا اپنا سر ہر اس جگہ حسین کا کہنا ہم ضروری اس زندگی بننا کبھی جیدار ہی رہنا بتا دو تمرا کی دعا ہو آشور کو گونجی تھی جو غلط کی صدا ہو کردار سے گفتار سے ایمان جگا کر باطل کو مٹا دو کہ تمہیں دل کی بقا ہو ظالم کے لیے اگن دیوار ہی رہنا شارشم کمنظر شبیر کا کم سن تھا پاس علی اصغر پامال ہوا حضرت قاسم کا شاہ سینے میں سنا جس کے لگی شکل پیمبر تم نشاد کے طلبگار ہی رہنا زینسلی کا, کا رہے جاری مجلس کی عقیدت میں نہیں ہو اکاری پیش نظر ہو مقصد شبیر ہمیشہ یہ کام یزیدوں کے لیے ضرب ہے کاری لازم ہے کہ تم ساگ ہی کردار بھی رہنا کوئی سمجھے ازادار کر تباہ شبیر کے غمخار وفادار کا رتبہ خور کی طرح بنتا گئے الگ سلام وہ جس کو بھی سمجھ آئے مددگار کا رتبہ تم بھی اسی احساس سے سر رہنا ضہور ہے یہ کرو دل سے دعائیں لبا کی یا مہدی کی ہو ہر پل ہی صدائیں بدلا ابھی باتی ہے سگے کشنا کام کا باقی ہے ابھی بندہ مومن کی وفائیں سب کچھ کرنے کو تیار ہی رہنا اپنی عقیدت سے ازادارو بتاؤ لکھا ہے علی دیپ نے نو جو سناؤ پیغام حسین ابن علی سب کو بتاؤ تم مقصد شبیر کو ہرگز نہ چھپاؤ دشمن کے لیے حضرت مختار ہی رہنا